بسم اللہ الرحمن الحمد الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم اللہ حزاب وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعدہ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو چالیس حجری ذو القعدہ کی پہلی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا سبق دوسری فصل کے آخر میں جہاد ہی امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل ہے کے عنوان کے تحت جاری ہے استاذ محترم نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ امت اسلامیہ کے تمام مسائل کا حل مسلح جہاد ہے اس کے لیے انہوں نے تین دلائل بھی پیش کیے شرعی دلائل پہلے پانچ نکات میں وہ بیان کر چکے ہیں اس عنوان کے تحت انہوں نے عقلی منطقی اور تاریخی دلائل پیش فرمائے آج کے سبق میں استاد محترم اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والی جماعتوں کی طرف سے پیش کیے گئے دلائل کا رد کرنا چاہتے ہیں اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والے گروہ بہت سارے ہیں ان کے مکاتب فکر بہت سارے ہیں صوفیوں کے مکاتب فکر سے لے کر سلفیوں کے مکاتب فکر تک اسلامی سیاسی جماعتوں نے امت اسلامیہ کے مسائل کے حل کے لیے جو مختلف قسم کے حل پیش کیے استاذ محترم ان کا رد فرما رہے ہیں وأما انتظار الحلول لأزمات هذا الواقع من خلال الطرق المطروحة اليوم في سوق الصحوة عبر مدارسها كلها من أقصى السوفية إلى أقصى السلفية مرورا بتجارب الأحزاب السياسية الإسلامية وبطروحات الإصلاح والتربية فيكفي في استعراض نتيجة تجاربها وحصاد عطائها عبر أكثر من سبعين سنة حتى الآن، ان تج انہ پورک انحل ان قطب الغت حد الفلَ قدم حل نحفی بل لم تصل الاََ وحدیہ استاذ محترم فرما رہے ہیں کہ امت اسلامیہ اس وقت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے اور جن مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والے مکاتب فکر نے صوفیوں سلفیوں سے لے کر ان کی اسلامی سیاسی جماعتوں نے جو کچھ پیش کیا اس کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تجربات کا نتائج اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حاصل ستر سالوں میں یہ ہے کہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا حد افلاس تک افلاس کی لکیر تک یہ بیکار ثابت ہوئے ان کے حل اور وہ جس مسئلے میں ہم لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور جس مصیبت میں امت مسلمہ گھری ہوئی ہے اس کو تو کیا حل کرتے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے حصول میں بھی ناکام ٹہرے فلاں مدارس التربیت و تصفیتی ولاصلا و سلوک لصوفیت منحا ولصلفی ول تبلیغی تمکنت من اصلاح یا افراد المجتمعات اس زمانے میں تربیت تزکیہ اصلاح اور سلوک چاہے صوفیوں کے ہو چاہے سلفیوں کے ہو چاہے تبلیغیوں کے ہو ان کے مکاتب فکر معاشرے کے افراد کی اصلاح میں ناکام کہ ہیں۔ الفساد یوم آرمن و الفسوق منتشر و العقائد والاحوال ول احوال اصو الوم منحا لا یوم انط القتل کلماری صوبی آج فسق و فجور عام ہو چکا ہے آج اور فحاشی پھیل چکی ہے اور مسلمانوں کے جو عقائد ہیں وہ انتہائی خطرناک موڑ پر ہیں اور مسلمانوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اس وقت سے بھی بدتر ہو گئے ہیں جس وقت یہ مکاتب فکر وجود میں آئے تھے جس وقت یہ مکاتب فکر وجود میں آئے تھے اس وقت برائیاں فحاشی اور یانی اور ہر قسم کی روحانی بیماریاں اس درجے میں نہیں تھی جس درجے میں آج موجود ہیں رہی سیاسی اسلامی جماعتیں یہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار تک نہیں پہنچ سکی ہاں جیلوں میں پہنچی ہیں اور قید خانوں میں پہنچی ہیں پھر وہاں جا کر ان کے اکابرین کے جو مناحش تھے پروگرام تھے اور مشن تھے ان کو انہوں نے بگاڑا پھر مختلف قسم کے سیاسی سودے بازیوں میں شرمندگی کے حد تک یہ جا گرے اور ان کو جو زیادہ سے زیادہ کامیابی ملی وہ حاشیہ نشینوں کی کامیابی ہی مل سکی ہاں کا انلمتاحتلتی آباط فیحہ اسعقید توحید بداول مسلحتی اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ انہوں نے مصلحت اور سیاست کے نام پر آہستہ آہستہ عقیدہ توحید سے بھی ہاتھ دونا شروع کر دیا عقیدہ توحید سے بھی ہاتھ دو بیٹھے جمہوریت عقیدہ توحید کے خلاف ایک نظام ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے یہ توحید الحاقمیہ توحید العبادہ توحید العلوہیہ ان تمام چیزوں سے مرکب ایک عقیدہ توحید ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی سیاسی جماعتیں جمہوری راستے کو اختیار کر کے عقیدہ توحید سے محروم ہو چکی ہے چونکہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالی کی ہو اور جمہوریت کی تو بنیاد ہی یہی ہے کہ عوام کی حکومت ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلامی سیاسی جماعتیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کنارا لے کر نکلی تھیں وہ عوام کے نظام کو اسلامی نظام کہہ بیٹھی اور اس طرح عقیدے توحید سے محروم ہو گئی استاد محترم فرماتے ہیں ایسے حالات میں جبکہ کفار ہم پر حملہ آور, ہیں اور اسلامی انقلاب کے لیے کھڑی ہونے والی جماعتیں چاہے صوفیوں کی ہو چاہے سلفیوں کی ہو چاہے تبلیغیوں کی ہو اور پھر ان میں سے نکلنے والی ان سر چشموں سے پھوٹنے والی اسلامی سیاسی جماعتیں جو کہ آج جمہوریت کو اپنائے ہوئے ہیں ان حالات میں حل کیا ہے والحل واضح عقلا ومنطقا و منطقن کما ہوا سیبتن دین وشرعا فرماتے ہیں کہ اس وقت مسائل کا حل جو ہے عقلی اور منطقی اعتبار سے واضح ہے جیسے کہ دینی اور شرعی اعتبار سے بھی واضح ہے حل بالکل واضح ہے یجب ان شر شرع اعلی على انقاض رد تل حاکمہ اس وقت جہلیت اور مرتد حاکمیت کے ملبے کے اوپر ہمیں اللہ کی شریعت کو قائم کرنا ہے وہ فلول جحافل المستامرین الغزات اور استعماری طاقتوں کے شکست خوردہ لشکروں کے جانے کے بعد ہم نے اللہ کی شریعت کو قائم کرنا ہے وعندما یقوم حکم اللہ اور جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہوگی یزع اللہ بالسلطان ما لا یزع قرآن کما قال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہوگی اللہ تعالی طاقت اور قدرت کے زور پر اپنے دین کو قائم کریں گے جو کہ قرآن کے ذریعے قائم نہیں ہوتا جیسے کہ ہمارے سردار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یزاء بالسلطانزاء بال بالقرآن اللہ تعالی طاقت و اقتدار و قوت اور غلبے کے ذریعے اپنے دین کو وہ تمکین اور وہ تسلط آتا فرماتے ہیں جو قرآن کے ذریعے نہیں آتا فرماتے قرآن کریم آج ہمارے گھروں میں موجود ہے ہمارے دفتروں میں موجود ہے اور ایسال ثواب کے لیے مزاروں میں قبرستانوں میں موجود ہے لیکن حاکمیت میں موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب تک حاکمیت قائم نہیں ہوگی قرآن والوں کو اللہ کے دین والوں کو جب تک حکومت اور غلبہ حاصل نہیں ہوگا اس وقت قرآنی تعلیمات کو ہم اپنے بازاروں میں دفتروں میں محکموں میں عدالتوں میں قائم نہیں کر سکتے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات کتنی پرتاثیر اور عجیب مدلل بات ہے کہ جب تک ہم طاقت و قوت حاصل نہیں کر لیتے قرآن کریم محض ایک کتاب کے طور پر ہمارے سامنے ہوگی بطور قانون اور بطور آئین یہ ہمارے سامنے نافذ نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تعالی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے